یوم خمسین یوم القیامت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں پچاس مرتبہ درج پاک پڑھے گا میں بروز قیامت اس کے ساتھ مسافہ کروں گا صلو سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی, صل اللہ تعالی وسلم مسافہ کروں گا اس کا مانا ہے میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کی توفیق مدنی چن کے مثالی معاشرہ آپ دیکھنے کی سارت حاصل کر رہے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر میرے مدنی کے ناظرین انسان کی زندگی کے کچھ ادوار ہوتے ہیں پہلے بچپن ہوتا ہے بچپن کے بعد لڑکپن ہوتا ہے کے بعد پھر جوانی ہوتی ہے نوجوانی ہوتی ہے نوجوانی کے بعد جوانی اور پھر ادھیڑ عمر اور پھر اس کے بعد بڑھاپا اور آخری اسٹیج جو آتی ہے وہ موتی ہوتی, موت ہوتی ہے کہ بندے کو قبر کے اندر جانا ہوتا ہے میرے بجلی چلیکن جب انسان اپنی انڈیویجل لائف گزار رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ اس کو اپنے ساتھ کسی رفیق کی اپنے ساتھ کسی آ, کسی کی ایسی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ جو غم کے اندر اس کا منسو غمخوار ہو جو پریشانی کے اندر اس کا ساتھ دینے والا ہو اور جو اس کے دکھ درد کو بانٹنے والا ہو یعنی میری مراد ہے شادی آج کی ہم نے رفیع حیات جسے کہتے ہیں زوجہ جسے کہا جاتا ہے شادی کی انسان کو ضرورت جو ہے وہ پیش آتی ہے اور یہی آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہے شادیاں ہمارے معاشرے میں بسنے والے لوگ مختلف کمیونٹیز کے اندر مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں قوموں کے اندر جو ہے وہ ڈیوائزڈ ہیں تقسیم ہے اور یقیناً یہ قومیں یہ قبیلے اسی لیے بنائے گئے تاکہ انسان کی شناخت جو ہے یہ باقی رہے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کے ہاں شادیوں کے رواج مختلف ہوتے ہیں اگر میں یہ یہ بھی کہوں کہ رسوم و رواج اور ہمارے جو معاملات ہیں شادیوں کے حوالے سے یہ بعض اوقات شادی کو مشکل بنا رہے ہوتے ہیں بعض اوقات یہ اخلاقیات کی حد کو پھیلانگ رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ شریعت مطالعہ کی وائلیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں یعنی حدود شریعت سے بھی باہر جا رہے ہوتے ہیں ہمارا ایک جو ہے وہ یقین ہونا چاہیے اور ایک ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ وہ کام جس میں ربارت وطالعہ کی رضا ہے جس میں شریعت مطالعہ کی پاسداری ہے وہ میرے لیے دنیا کے اندر بھی نفع مند ہوگا اور آخرت کے لیے بھی نفع مند ہوگا وہ مجھے ایک تمانیت دے گا وہ مجھے ایک سکون دے گا وہ مجھے ایک قرار دے گا جو کہ اللہ تعالی کی نافرمانی فرمانی نہیں دیکھ سکتی شادی کا جو ایک مبارک جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں بندن ہے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بڑا خوبصورت ہے قرآن کریم میں بھی اس کے احکامات موجود ہیں اور پیار یا کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کی مبارک احادیث کے اندر بھی اس کا بیان موجود ہے لیکن اس بیان سے ہٹ کر اور اس تعلیمات سے ہٹ کر جب ہم دیگر رسوم و رواج کی طرف آتے ہیں تو بعض اوقات ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت سے بھی ٹکرا رہی ہوتی ہیں سنت سے بھی ٹکرا رہی ہوتی ہیں اخلاقیات ساخون بھی کر رہی ہوتی ہیں اور ہماری جو اقدار ہیں ان کو بھی اگر میں یوں کہوں گلا گھونٹ رہی ہوتی ہیں تو یہ بات بھی غلط بالکل نہیں بلکس صحیح صحیح ہوگی بالکل صحیح فرمایا آپ نے اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ فرما رہے ہیں کہ مختلف برادریاں ہیں تو ان مختلف برادریوں میں شادیوں کے اپنے انداز ہیں صحیح کا انداز کسی طرح کا ہے کسی کا انداز کسی طرح کا ہے وعلیکم السلام و <سلام> رحمۃ اللہ وبرکاتہ مبارک فرمائے الحمدللہ جی محسن بھائی تو شادیوں کے انداز ہمارے ہاں برادریوں میں قوموں میں مختلف ہیں کوئی کسی انداز میں شادی کر رہا ہوتا ہے کوئی کسی انداز میں کر رہا ہوتا ہے شریعت کا مطلب تو نکاح ہے اور نکاح کی جو ضروریات ہیں وہ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں رسم و رواج ہیں انشاءاللہ نگانے اللہ اس پر مدنی پھول دیں گے اور ہم بھی جو جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جن لوگوں سے ہمارا تعلق رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گرد و پیش میں کیا ہوتا ہے اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے کہ کیا کیا ہوتا ہے اور کیا وہ شریعت کی حد کے اندر ہے اور کیا شریعت کی حد کے بہار ہے کہ جس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ان اس پر ہم گفتگو کریں گے موضوع ہے آج کا ہمارا شادیاں موضوع ہے اور بہت سارے لوگ بیچارے رشتوں کے انتظار میں ہوں گے اور کئی ایسے ہوں گے جن کے رشتے ہو چکے ہیں اور وہ بیچارے ڈگمگا رہے ہوں گے اور جو رشتوں کے ڈگمگانے کی جو وجہ ہوگی وہ بعض اوقات دین و اسلام پر مبنی نہیں ہوتی وہ ہماری خواہشات کہنے ہماری توقعات کہنے ان پر جو مبنی ہوتی ہیں کہ ان کی بنا پر ہماری خواہشات اور ہماری توقعات کی بنا پر ہماری اولاد کے یا ہمارے بچوں کے یا جو وہ لوگ جو ہم سے ریلیشن رکھتے ہیں ان کے رشتے دگمگا رہے ہوتے ہیں شیخ ریگت امیرت نے غیبت کی تباہ کاریوں کے اندر ایک پوری مثالیں بیان فرمائی ہیں کہ کس طرح شادی بیاہ کے معاملے پر یا منگنی کے معاملے پر یا سلاح کے معاملے پر غیبتیں کی جاتی ہیں ایک یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یہ لوگ بڑے کنجوس ہیں مکی چوس ہیں ہم نے تو اتنے افراد بلائے تھے ہم نے تو ان کے بیس افراد بلائے تھے انہوں نے ہمارے رضوان کے جی بیس کا دور چلا گیا اچھا جی جی جی اب تو زیادہ افراد ہوتے ہیں زیادہ ہم وہ پانچ سو والے بھی رمضان شریف میں ایک سوال آئے تھے نا پانچ سو افراد جاتے ہیں دن مقرر کرنے کے لیے وہ بھی کیا فرمائیں گے آپ کنجوس ہیں یہ لوگ مکی چوس ہیں ان کو کوئی تمیز نہیں ہے کا نہیں ہے تاریخ طے کرنے کے لیے جا رہے ہیں یعنی رشتہ ابھی ہو رہا ہے آنا جانا جسے کہتے ہیں وہ ہو رہا ہے اس میں اگر اگر ہم آج کسی موضوع کو تھوڑے بہت ڈسکس کر لیں جی اس میں ایک طرح کی ہے شادی اور ڈیمانڈ جی جی یعنی شادیاں شادی اور تقاضا صحیح اس میں یہ بھی آ گئی کہ جناب کتنے لوگوں کو دعوت دی جائے گی صحیح جی وہ کہیں گے تو پچاس تو کہے گا نہیں دو سو تو ڈیمانڈ جو ہے اگر ہم اس کو اگر موضوع بحث بناتے ہیں جی جی تو یہ خود ایک شادیوں کو خانہ بربادی کرنے میں اللہ ہو اس کا ایک اپنا کردار ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شادی کو خانہ بربادی کرتی ہیں ایٹیٹیوڈ ہے رویہ ہے مزاج بھی گرم ہم اس کو کھیلیں لیکن ایک ایسا کام ہے جو واقعی اگر میں کہوں کہ اس نے گھروں کو تباہ کرنے میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی وہ ڈیمانڈ ہے جی اور اس ڈیمانڈ کی وجہ سے لوگ بھی جہیز کو برا بھلا کہتے ہیں جی جی حالانکہ جہیز خود سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی صاحبہ کا فاطمہ اظہار رضی اللہ تعالیٰ کا جو دیا وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے باپ اپنی بیٹی کو جب رخصت کرتا ہے تو اپنی جو بھی اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے یا جو خوشی ہوتی ہے اس کے مطابق کچھ نہ کچھ بیٹی کو دے کر ہی رخصت کرتا ہے یوں تو شادی تو دور کی بات ہے اگر بیٹی شادی کے بعد برسوں تک بھی گھر آتی ہے نا کبھی ایک دن کے لیے آتی ہے دو دن کے لیے آتی ہے ہفتہ دس دن کے لیے بھی اگر بیٹی گھر پر آتی ہے حد کہ اگر میں کہوں کہ چند گھنٹوں کے لیے اگر بیٹی گھر پر آتی ہے نا تو باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے کر بھیجنے میں ہی خوشی محسوس کرتا ہے اللہ بیٹی کو لے جاؤ اچھا بیٹی اللہ یہ اللہ لے جانا صحیح. کچھ نہیں تو وہ جو بیٹی کی ماں ہوگی تو وہ کچھ پکا پکا کے دے دے گی لے بیٹے یہ لے جا یعنی جب بیٹی جب گھر جاتی ہے تو اس کو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ یہ جب اپنے واپس جا رہی ہے یا گھر جا رہی ہے شور کے گھر جا رہی ہے ضرور نہیں ہے کہ وہ کمبائنڈ فیملی میں ہی رہتی ہو اچھا داماد بھی گھر آتے ہیں تو ایک طرح سے بعضوں وقت خوشی ہوتی ہے وہ بھی جیسا داماد ٹھیک ہے کبھی داماد کے آنے سے ڈر لگتا ہے کبھی داماد کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اگر داماد ملن ہے داماد آ, مطالبے نہیں کرتا ڈیمانڈ نہیں کرتا منہ چڑھا نہیں ہے خوش اخلاق ہے سنتوں کا عامل ہے نیک اور پرہیزگار ہے عزت و محبتوں کے ساتھ رہنے والا ہے تو اس کا آنا بڑی مسرتیں اور خوشیوں کا سبب بنتا ہے اور ایک اچھا ماحول کریٹ ہوتا ہے کہ بیٹی بھی ہے تو دامادی بھی ہے بیٹھے ہیں بچے ہیں یہ ہے لیکن جب معاملہ تقاضوں کا مطالبوں کا شروع ہو جاتا ہے نا جیسے مثال کے طور پر ادامات بیٹی کو لے کر گھر گیا اور پھر وہ کہے کہ کیا ہوا کچھ لائی نہیں کہ تیرے باپ نے یا تیری ماں نے کو تجھے دیا نہیں رہا یا تیرہ میرا چلتا ہے آپ جناب والے کم لوگ ہوتے ہیں اتنی تمیز ہوتی تو وہ مانگتے کیوں تو اب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں پر پھر بیٹی جب کہ وہ کچھ دیا نہیں تھا تو انہوں نے میرے سے اس طرح کی باتیں کی اب جب بیٹی گھر جائے گی نا تو دینا ہے نا اب جو بیٹی کر جائے گی دینا ہے اب یہ دینا بیٹی کی محبت میں اس طرح کا نہ رہا بالکل اب جو یہ دینا ہے نا یہ بیٹی کو شر سے, شر سے بچانے شر سے پہلے جو دینا تھا وہ داماد کے لیے تحفہ تو بن سکتا تھا لیکن اب اگر بیٹی کو شر سے بچانے کے لیے دیا جا رہا ہے کہ جا کر یہ تکلیف پہنچے گا اب وہ داماد کے لیے بھی تحفہ نہ رہا رشوت روکو میں توفت چلا توفت جائے گا سورت بن جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو میرے جرنل بات کی ہے کہ جب بیٹی گھر آتی ہے تو شادی تو دور کی بات ہے شادی کے برسوں کے بعد بھی جب بیٹی گھر آتی ہے نا تب بھی ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کچھ دیں مگر وہی محبت میں دیں پیار میں دیں اپنی پوزیشن کے مطابق دیں اس میں اور باد ناخواستہ لینے دینے کے نام پر دے اب اگر ہم ڈیمانڈ پر آتے ہیں تو یہاں بات صرف داماد کی نہیں ہوتی بات اصل بنتی ہے پھر دونوں طرف سے میں یہاں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں مدنی چل کے ناظرین کے لیے بھی کہ یہاں بات صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹی کے لیے دینا ہوتا ہے جی نہیں میں یعنی یہاں یعنی یعنی عجیب و غریب کہانی کہانیاں کہ اگر بیٹی کے ماں باپ کو دے رہے ہیں تو اب بیٹی کے یا جیسے کچھ مثال دیتا ہوں بیٹے کی ولادت ہوئی اب اب ڈیو ڈیمانڈ ایکٹیویٹ ہو رہی ہے کیا ایکٹیویٹ ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ پوچھا جائے گا کہ بیٹی کے جب بی... بچے کی برادت ہوئی ہے تو اب پوچھا جائے گا کہ ساس نے کیا دیا شوہر نے کیا دیا اس کے سستا سے کیا ملا بہو کو صحیح وہ نہ ملنے پر باتیں ہوں گی کہ ہاں کچھ دیا نہیں ہو oh. ایسے ان کو کچھ جینے مرنے کا پتہ نہیں ہے معاشرے میں کیسے جیتے ہیں اب وہ بیچارے مطلب کہ بھلے شوہر کی آمدنی ہو یا نہ ہو وہ اگر اپنی مرضی سے ڈیلیوری کے لیے ہاسپٹل ارینج کرنا چاہتا ہے تو اس میں بھی کہ نہیں ہماری پوزیشن ایسی نہیں ہے ہاسپٹل ایسی ہونی چاہیے ارے بھائی ہمارے یہاں یہاں نہیں ہوتا ہم تو وہیں گے بائیس ہاسپٹل کے اندر پچیس تیس ہزار روپے کے اندر ڈیلیوری ہو رہی ہے اور دوسری ہاسپٹل کے اندر لاکھ سوا لاکھ روپے کی ڈیلیوری ہو رہی ہے یا ستر اسی ہزار روپئے کی ہو رہی ہے پوزیشن نہیں ہے نہیں ہے تو کچھ کرے شادی کیوں کی تھی شادی کیوں کی تھی شادی کی کو فائیو میں کروائی جائے گی نانکا نام ہے وہ لکھوایا تھا تو ایک تو یہ مصیبت اور بات کر رہے ہیں آپ ہم تو جو کچھ لوگوں سے مل ملا کے جو آئے ہیں وہ تو بیچارے اپنے رونے رو رہے ہوتے ہیں وہ تو اپنی حال بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہاں لڑکے کے ماں باپ کو تنگ کیا جا رہا ہے ہم تو یہ جان کے آئے ہیں پوچھ کے آئے ہیں سن کر آئے ہیں لوگوں سے کہ یہاں بیٹی بیچاری تنگ ہو رہی ہے بیٹی کے ہاں جب ولادت ہوئی بچے بچہ پیدا ہو گیا اگرچہ یہ ہم آگے جا رہے ہیں لیکن بعد جب جب چل ہی نکلی تو میں اس سے وہ اپنا وہ اتنی ا... جلدی بھی کیا آج کی رات ہے سلمان بھائی ابھی میں آیا ہے ہوں بیٹی کی طرف جی ابھی کیا وہ وہاں مظلومیت نہیں ہو سکتی اب آپ نہیں مل کر رہا ویسے آدمی سطح سے تو میرا تو کچھ نا ٹھیک ہے اب آپ پتا نہیں کہ سبزی منڈی کے روڈ پر کھڑے ہو گئے جو جو بیٹی کا باپ تکلیف ہے ذرا مجھ مل لے اب ایسا کوئی بیٹی کا باپ بھی چل کے آیا تو مجھے نہیں پتا لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہاں بھی مظلومیت نہیں ہے ہو سکتا ہے وہاں بھی مظلومیت ہو زیادہ وہ جو, جو زیادہ کا فیصلہ ہوگا ناظرین بھی کر لیں پھر آپ بھی کر لیجیے گا مجھے مطلب میں اپنی ایک جو رائے ہے کیونکہ ہمارے عموماً جو رائے قائم کی جائے گی وہ بیٹی کے لیے کی جائے گی مگر مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ یہاں یہ طبقہ بھی اس طرح رائے اب مطلب مثال کر دو متنی چہرے میں کوئی ایسا طبقہ بیٹھا ہوا ایک ہی صحیح اس کو لگے گا نہیں کہ یار کچھ ہمارے بارے میں بھی تو بولو بھائی ہم پیس رہے ہیں ہمارا کیا قصور تھا بھائی آپ نے اگر کسی کی رسم و رواج دیکھے ہیں تو وہاں ایسا ہوتا تھا ہمارے ہاں ایسا بھی تو ہوتا مطلب یہ مجھے اس کا اچھا میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کمیونٹی میں ایسا ہوتا ہوگا میں میمن میں مہمان برادری سے تعلق رکھتا ہوں مجھے بہت زیادہ مہمان کمیونٹی کے اچھا اس پہ اسپیشلی میں कम्युनिटी کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہوں میری کاسٹ جو ہے تو اس میں زیادہ تر مجھے اس کا پتا ہوگا لیکن جرنلی ہمارے میمو میں جو عموماً بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اچھا بات ایسی ہے کہ جس میں ہے یعنی کہ وہ آتا ہی ہے کتنا کو جس میں لینے دینے کا حساب کتاب وہ چاہے کسی بھی کمیونٹی کے اندر آپ چلے جائیں تو یہ چیزیں چلتی ہیں ڈیمانڈ تو ہم ون بائی ون چلتے ہیں چلاتے رہیں گے جی میں الحمد للہ خان کھاتی کوئی مسئلہ نہیں ہے سلمان بھائی کا کھانا نہ کھانے کے بعد جیسے آپ حکم فرمایا جی بغیر کھانا کھائے کیا کریں نہیں وہ سلمان بھائی ٹھیک ہے نا جب تو کھلایا نہیں ہے تو یہ ماشاء اللہ اچھی چیز ہوگی چلو آپ بھی کھانا آپ جب بھی کھلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں سرکار کھلاتے ہیں گدا سب کو سرکار نبھاتے ہیں تو چلتے ہیں بیٹے کی طرف جی بیٹے سے ڈیمانڈ ہو رہی ہے نہیں وہاں ہے لٹرلی ہے مجھے پتہ ہے لٹرلی ہے بالکل ہوتی ہے مطلب کہ بیٹے مطلب بہو کو ساس نے کیا دیا اب ساس کچھ کماتی تو ہے نہیں ہے سو کا کچھ حصہ کماتا ہو یا نہ کماتا ہوئے بھی تو رکھا ہوا پاس جو مال پاس رکھا ہوا ہے جو بوندے خود پہنے ہوئے ہیں جو بالیاں خود جہاں وہ سانس نے اپنے کانوں میں جو ہے وہ سجائی ہوئی ہے تو جب وہ دیکھ رہی ہے کہ میری آگے جنریشن آ رہی ہے تو کوئی نہیں یہ بالیاں دے کے اپنی وہ جو اس کی نواسی آئی ہے یا جو بھی وہ آیا ہے اس پوتی آئی ہے اس کو ہی کم از کم پہنا دے آپ نے بات کتنی عمدہ کی وہ پہنا دے خوشی سے پہنائے گی نا اس کی مرضی ہے خوشی سے پہنائے گی پہنا نا خوشی سے یہ چاہے تو جو گھر میں رکھا پہنا ہی کیوں پہنائیں جو گھر میں رکھا ہے سارا اٹھا کے دے دے اپنی آنے والی نواسی کو کس نے روکا ہے اس کا تو اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں ہو رہا نا سلمان بھائی بات یہاں آ رہی ہے کہ بیٹی کے ماں باپ یا بیٹی کے گھر سے یا بیٹی کے خاندان سے بات کیوں آتی ہے کہ اس کو اس کی ساتھ نے کیا دیا دی دی دی? بیٹا یا بیٹی है. آئی ہے تو بیٹے نے کیا کیا دیا ان کو بات کرنے کا حق بھی نہیں دیں گے بات تو وہاں کی جائے گی نہیں وہاں کا حق ہے بات کرنے کا کہ آپ کو حق اب تھا کہ جب واقع کو حق تھا جب حق ہی کوئی نہ تھا تو بات کرنے کا کہ حق کیسے سے گیا آپ کے پاس فرما رہے ہیں ہر چیز کا حق مانگنا یہ کون سا حق آ بھائی یہ تو پھر سارے جتنے بھی بدماشے میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں سب کو وینڈوز کر دیں گے ہمارا حق ہے ہمارا حق ہے بھائی کس کا کیا حق ہے کون سا حق لینے کے لیے ہم آشرے میں چلیں میں کیا میرا حق لینے کے لیے ان کی غلطی کروں گا اچھا میرا حق ہے یا نہیں ہے وہ آپ لوگ کیا وہ تھوڑا جو اولما ہوتے ہیں اب میں دو مولانا کے بیچ میں ہی ہوں کہ وہ ہوتا نا پہلے حق متحقق تو ہو جائے اس کے بعد حق کی بات کی جائے گی حقیبت متحقق نہیں ہے تو حق کی بات کیسے کی جائے گی مدینہ مدین ابھی ثابت تو بہت آسان اردو ہو جائے گی نا اب آپ دونوں مولانا نا تو تھوڑا سا آپ بھی مولانا ہیں جی ماشاء اللہ وہ تو مدینہ مدینہ تو یہ بات یہ ہے کہ بات وہاں سے بھی ڈیمانڈ ہے جان وہ پوری کریں ان کو بھی تکلیف ہے اچھا اب انہوں نے جو بھی لے دے کر کے دے دیا یہ معاشرے کی خرابی ہے یہ میں ایک دو گھر میں گھر کی بات نہیں کر رہا یہ معاشرے خرابی ہے امل سنت مدا سے اللہ علی اللہ کرو رحمت نازل فرمائے بڑی عمدہ بات کرتے سلمان بھائی میرے پیارے مرشد فرماتے ہیں جو بھی دیتا ہے نا آ کر کے دیتا ہے واہ کر کے نہیں دیتا دینے والا آ کر کے دیتا ہے کر کے نہیں دیتا یعنی کہ اگر کوئی آپ کو کوئی دینے آیا ہے اور جب ڈیمانڈ لاسٹ بولے گا نہیں آپ کو لینا پڑے گا نہیں میں نہیں نہیں آپ نہیں لیں گے میں ناراض ہو جاؤں گا دیکھ آپ نہیں لو تو ٹھیک ہے آپ نہیں لو مزہ لگا وہ ناراض ہو جائے ارے <laughs> کبھی کو واپس کرنے سے بھی ناراض ہوتا ہے یا کبھی کو نہ رہا نہیں ہوتا واپس کرنے رہے تھے آپ بھی تو رکھ لیتے نہیں نہیں نہیں جب آپ کی خوشی کے لیے رکھ لیتا ہوں اس کی خوشی کو ملٹی پلائی ٹویلو کر لیجئے گا جب ہم اس کو واپس کر دیں گے وہ خوش بھی ہوگا آپ کے گا تو دیکھو آپ صحیح نہیں کر رہے واپس نے لیکن نیچے اتر کے بھولے گا یار کن خوددار خاندان سے واسطہ پڑا ہوں گا لیکن واپس بھی اچھی طریقے سے کرے گا تو وہ خوش ہوگا دیکھو واپسی دو طریقے سے کیا جاتا ہے جی نہیں نہیں اس کی کیا ضرورت ہے لا, کوئی مسئلہ یار یہ لے جائیے ارے بھائی کیا ہوا نہیں نہیں نہیں نہیں لے جائیے کیونکہ اس کو جو چاہیے تو اس میں ہے ہی نہیں ان کی ڈیمانڈ کچھ اور اس پیالے کے اندر اس کی ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی ہے اس کو چاہیے تھی برفی آپ نے دے دی اس کو رسگلہ وہ والا برفی ہوئے گی تو کھائیں گے اس کو چاہیے تھا آپ کو بادام اور پستے کا نہ کا حلوہ آپ اس کو لا دے رہے ہیں وہ کھاتا ہی نہیں ہے یہ لے جائیے واپس ہمارا بھی ایک اچھی چیز ہے نہیں ربڑی بہت اچھی ہے پیٹے پھنستی ہے تو کمال کر دیتی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ لڑکے والوں سے ڈیمانڈ ہوتی ہے اس میں جیسے ایک ڈیمانڈ یہ بھی ہوتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے پیدائش ہوتی ہے تو ایک چھٹی کا سلسلہ ہوتا ہے تو وہ دونوں طرف سے بھی ہوتا ہے مگر زیادہ تر ڈیمانڈ لڑکے والوں کی طرف سے اصل میں بس بھائی مسئلہ یہی ہے بالکل سوسائٹی پر ہم کلام کر رہے ہیں ہم آپ کے گھر کے اندر بات نہیں کر رہے آپ بھی جو ہے نا جو مانگتے ہو نا جو آپ مانگتے ہو مادد کے ساتھ آپ جو مانگنے والے جو ہو جس کو مانگتے ہو آپ کو شرم بھی نہیں آتی اتنی لوگوں کو آپ بھی یہ کیکر ہی مانگتے ہو ہم کو تو چاہیے کچھ نہیں ہم کو تو چاہیے کچھ نہیں اپنی بیٹی کو پھر پھر جو اپنی بیٹی کو کو چاہیے کچھ نہیں اچھا جو بیٹی کو دا دے دیا ان کو ماسٹر کے رسم و بات کا پتا نہیں کیا دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے اچھا پھر کسکوں کو سمجھاؤ نا یار آپ کو نہیں مانگنا چاہیے بولے ہم نے بھی دیا بدلا لیتے بھائی اس کا کوئی طریقہ ہے یہ کوئی حل ہے اب بدلا لیتے ہیں اچھا یہ تو ہو گیا اچھا اب جب وہ بیٹی کی باری ہے جب بیٹی کے یہاں جیسے بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اب تو وہ مسئلے ہے اس کے ماں باپ نے بیٹی کے ماں باپ نے اب بیٹی کو الگ دینا ہے آنے والے مہمان کو الگ دینا ہے اس کی ماں کو الگ دینا ہے ساس کو الگ دینا ہے اس کے وہ شور صاحب کو الگ دینا ہے سسر کو الگ دینا ہے اچھا اب وہاں سے اگر کوئی ڈیمانڈ آئے گی کہ نہیں میری ایک دو بیٹیاں بھی ہیں نندی ہیں ان کو دینی ہے تو اس کو دینا ہے خاندان مر کو بانٹنا ہے اللہ کی پناہ کہ یہ وہ چیزیں ہیں میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں میرے مدنی چینل کے پیارے پیارے آشکان رسول یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے ہماری شادیوں کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ ایک تو شادیاں ہو نہیں پا رہی ہیں اور جب ہو جائیں تو چل نہیں پا رہی اللہ اکبر یہ ہم تھوڑا سا میں خوشتبئی کے ماحول کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میں خود چاہتا ہوں کہ گھر اس طرح خوشیوں کے ساتھ چلے مدینہ میں بھی اس طرح منہ چڑھا کے بیڑی آؤں گا تو ویسے گھروں میں منہ چڑھے ہوئے اچھا اس میں بھی یہ ہوتا ہوگا آیا یہ فلاں کو بول رہا ہے نہ فلاں کو بول رہا ہے اچھا خود بھی دس دس کا لے کر بیٹھا ہوا ہے بولا فلاں بولا جو لے کر بیٹھے نہ چاہیے ٹھیک ہے میں نے پہلے ارض کر دی بیٹی یا بیٹی کی ولادت ہوئی ہے یا شادی ہوئی ہے یا منگنی ہوئی ہے یا ایسی کوئی چیز بھی ہوئی ہے کوئی خاندان اٹھا کر پورے خاندان کے لیے دے دیتا ہے خوشی کے بارے میں اپنی سے مرضی سے دے دیتا ہے رسو اور رواز کے نام پر نہ دیں میری مدر نتیجہ ہے رسو اور آواز کے نام پر نہ دیں یعنی یہ جو جملہ ہے نا آج تک چلتا کیا ہے ہمارا جملہ کیا چلتا ہے آج کا چلتا ہے کیا اچھا اس میں پھر بیچ میں وہ ہمارے جو شادیاں کرواتی ہیں یا کرواتے ہیں اس طرح لوگ ہوتے ہیں کچھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو وہ مروکٹ کے بھی ہوتے ہیں ان کو بھی اقیدہ فون جاتے ہیں آج کا چلتا کیا ہے ان کے یہاں کون سے رسم و رواج ہیں یہ بتائیے چلتا کیا ہے یہ جو جملہ ہے نا چلتا کیا ہے بس اس کو اس چلتا کیا چلن کو بند کر دیں یہ آج کے سلسلے میں معاشرے کے جو اہم افراد ہیں ان سے مدنی نتیجہ ہے کہ یہ چلتا کیا ہے کہ چلن کو بند کر دیں جو جس باپ کی مرضی ہے بیٹی کو جو چاہے دے اور جو شوہر کی مرضی ہے کہ اپنی خوشی پہ جو چاہے کرے نہ کرے یہ مطلب کہ نہ بند کر دیں کہ دیا کچھ نہیں ہے لائی کیا ہے وہ لایا کیا ہے دیا کیا ہے اور کمال ہے منگنی ہوئی لینے دینے کی بات منگنی کے بعد ہجور عمرے ہوئے لینے دینے کی بات عید آئی عید آئی لینے دینے کے بعد کوئی نیا پھل آیا سردی آئی تو سردی ڈرائی فروٹ جی اور سردی کا پھل لینے دینے کے بعد اچھا اس کے بعد پھر اور کچھ آئے گا تو لینے دینے کے بعد بچے آئے لینے دینے اب نکاح ہو رہا ہے اب نکاح سے پیڑے جو چھ رسمیں ہیں یا سات رسمیں چھ یا سات رسموں میں الگ الگ لینے دینے کے بعد پھر اس میں بھی خالی یہ نہیں ہے پورے خاندان کے لینے دینے کے بھوپھی کے لیے الگ ہے کے لیے ہے تو بھائی کے لیے الگ ہے تو بہنوں کے لیے الگ اس کے لیے, اس کے لیے اس لینے دینے کی بات جو میں آج آپ کو چاہ رہا ہوں وہ لینے ڈیمانڈ وہ لینے دینے کی بات ہے یہ ہوا اس کے بعد جب شادی ہوئی رخ سکتی لینے دینے کی بات روخ کے تھوڑے عرصے کے بعد لینے دینے کی بات اچھا منگنی اور شادی کے جب آتے عید کی تھی تو لینے دینے کے بعد الگ ہے بکرے گائے کی باتیں الگ ہیں مٹھائی کے کپڑوں کی باتیں الگ ہیں لیکن شادی کے بعد پھر اس کی اور اللہ تقاضے تبدیل ہو جاتا ہے وہ تو منگنی گیا شب بارد بارد میرا شریف اور بڑی رات اگر شب بارات میرا شریف اور بڑی رات والے یہ ہیں واقعی اگر ہیں اور صحیح مائنوں میں ہیں تو پھر لینے دینے کی بات کیوں کر کریں یہ ٹھیک ہے پھر لینے دینے کی بات پھر جناب وہ اپنے کیا کہتے ہیں یہ آ بچے بچہ پیدا ہوا تو لینے دینے کی بات دوسرا بچہ پیدا ہو تو لینے دینے کے بچے کے بال اترے تو لینے دینے کی بات بال نہ اترے تو لینے دینے کی بات اچھا بیٹی مطلب کہ تھوڑا عرصہ گزار کر بیٹی کی بچے کے گھر گئی تو لینے دینے کی بات تھوڑا گھر گئی تو پھر لینے دینے کی بات ارے سمجھ میں نہیں آتا اب اللہ علام کیا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا اس پر بھی ہے کہ وہ ہو, ہو بہت نیک لڑکی تھی بہت نیک ماں تھی چلی گئی کیا دیا اس کی موت پر ایسا ہے مجھے نہیں کھانے پتا وہ الگ وہ الگ ہے کہ میت پر کھانے پر بلایا نہیں یا سویم پر کھانے پر بلایا نہیں یہ ایک الگ ہے لیکن میں ایک بات کر رہا ہوں کہ آدمی دنیا سے چلا گیا تو جس طرح وراثت کے لینے دینے کی بات ہوگی کیا وہاں بھی سسروں میں کوئی لین دین کی بات تو نہیں ہو رہی کل کو ایسا بھی نہ ہو جائے کہ وہاں بھی لینا دینا شروع کریں جو دنیا سے چلا گیا تو خود تو دے کر گیا ہوگا گانا تو پیچھے تو کچھ تو دو تو ना? یہ سب چیزیں ہیں تو یہ ہے آج کہ اس معاشرے کا ایک انتہائی سلکھتا ہوا موضوع معاشرے کا ناصر اور وہ ہے شادی اور ڈیمانڈ شادی اور ڈیمانڈ ڈیمانڈ مانگنا یہ سفید پوش قسم کے بعض ہمارے معاشرے کے بھکاری ہیں جو مانگتے ہیں ڈیمانڈ کرتے ہیں خواہ اس کا تعلق لڑکی والوں سے ہو یا لڑکے والوں سے ہو जी. جو عرف و عادت کے مطابق دینے لینے کا طور طریقہ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے جو خوشی کے ساتھ لینے دینے کا ایک انداز ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اگر کوئی خوشی سے کوئی چیز ملتی ہے کوئی خوشی سے کوئی چیز لیتا ہے اس میں کوئی کلام نہیں ہے یا کلام یہ ہے چلتا کیا ہے وہ کہتے تو یہ ہے نا کہ میں خوشی سے دے رہا ہوں یہی تو مسئلہ ہے نا کہ جب ڈیمانڈ آتے اگر واقعی چلو میں کہتا اگر واقعی خوشی سے دے رہا ہے داماد آیا داماد کو اٹھایا خوشی میں دے دیا اس نے تو ٹھیک ہے صحیح کہہ رہا ہے وہ میں خوشی سے دے رہا ہوں لیکن پتہ ہے کہ نہیں دوں گا تو یہ مطلب ایک مہینے تک پھر یہ مطلب سنتی رہے گا اور یہ مو بنا کر رہے گا تو پھر یہ خوشی سے تو نہ ہوا لیکن یہ بھی مصیبت ہے کہ مطلب کہ قرضہ لے کر آ کر دے رہا ہے قرضا لایا قرضے سے خریدا قرضہ لا کر دے رہا ہے اور دے کر پھر کہہ ہے خوشی سے دے رہا ہوں خوشی سے <دے رہا> تو یہ اس کا مطلب ایک تو بے چارا دے, دے کر پہنچا پہ پھر جھو بھی بول رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے اپنی جھیل مٹانے کی مطلب اس کو دور کرنے کے لیے اور معاشرے کو مثالی معاشرہ بنانے کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں ہم یہاں بیٹھ کر بات کر کر آپ تک معاشرے کا جو سلگتا ہوا موضوع ہے ایک مسئلہ ہے وہ ہم تک پہنچا رہے ہیں ٹھیک ہے میں اپنے گھر کے لیے اچھا سوچوں موسن میں بیٹھے ہیں یہ اپنے گھر کے لیے اچھا سوچیں آپ بیٹھے آپ اپنے گھر کے لیے اچھا سوچیے گا ٹھیک ہے جو کیمرہ مین پیچھے ڈائریکٹر سویچر وغیرہ جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب سن رہے ہیں تو آپ اپنے گھر کے ہم جو یہاں ہیں ہم اپنے گھر کے لیے اچھا سوچیں کم از کم ہم ذہن دیں گھر کے اندر اپنے طور پر اپنی طاقت پر بات کریں اب چاہیے لڑکے کو بڑا تو اپنی ماں کو ہے چاہے بیٹی کو بڑا اپنی ماں کو ہے یہاں تو حضور بات یہ ہے کہ چائے سے زیادہ کب گرم ہوتا ہے وہ جس کی شادی ہے ہو رہا ہے جی واپس چلا گیا میں کب تو چلا گیا ہے لیکن بعد میں آپ کو کب کے جانے کا میں محسوس کروں تو بول رہا تھا لیکن مجھے جا رہا تھا کہ آپ نے دوڑا سا چسکیاں لی اور کب واپس کر دیا کپ کے جانے کا نہیں سدما سا میں محاورہ ہی بولا جاتا ہے کہ چائے سے زیادہ کب گرم ہے چائے گیلی گئی اللہ مجھے زیادہ چائے آ رہی ہے یہ زیادہ میٹھی ہوگی جی زیادہ میٹھی تھی بس وہ تھا جو تھا میٹھی تو بےچارے نے چلو دوسری آ جائیں اچھا بات یہ ہے کہ جو جیسے آپ نے مدنی پھول دے دیے بڑے پیارے مدنی پھول ہے میں سب ایک چیز جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات نہ لڑکے کا ایشو ہوتا ہے نہ لڑکی کا ایشو ہوتا ہے یعنی جن دونوں کا رشتہ طے ہو رہا ہے نا ان کے ایشوز نہیں ہوتے یہ ایشوز کریئٹ کرنے والے لوگ دوسرے ہوتے ہیں جو ان دونوں سے رلیٹڈ ہوتے ہیں یعنی لڑکے کے ماں باپ ایشوز کریئٹ کر رہے ہیں یا لڑکی کے ماں باپ ایشوز کریئٹ کر رہے ہیں دونوں اگر جیسے آپ ڈیمانڈ کا کہہ رہے ہیں بھائی لینے دینے کا ڈیمانڈ کا کام اگر کسی لڑکے کا ذہن بن جاتا ہے یار میں ڈیمانڈ نہیں کرنی یا میں نے نہیں لینا یا کسی لڑکی کا اگر یہ ذہن بنتا ہے تو بہن یہ سوچتی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ تو سوچ ہی رہی ہے چاہیے وہ تو, وہ چاہی تو پہلے نہیں کر رہے ہیں دوسرے نہیں لوگ نہیں کر رہے ہیں ان کا علاج ہونا چاہی چاہیے بھی میں آپ کو بتاؤں بیٹیاں بھی ساری مطلب کہ وہ مسئلے ہیں بیٹی بھی نہیں دیکھتی بعدوں کا میرے والد کی پوزیشن کیا ہے سلمان بھائی اتنی خرابیاں ہیں اتنی خرابیاں بیٹی بھی بعدوں کا نہیں دیکھتی کہ میرے ماں باپ کی پوزیشن کیا ہے اس کو بھی عجیب اور گریب کے سنگ ڈیمانڈ بیٹی کی ڈیمانڈ ڈیمان چلیں یہاں باپ, باپ اور بیٹی کے بارے میں کیا کریں گے باپ چاہتا ہے کہ بیٹی چار جوڑے لے کر جائے میری خوشی ہے کہ میری بیٹی چار جوڑے لے کے جائے بیٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ نہیں میرے کو بنانیڈ سوٹ چاہیے میرے باپ نے میرے کو لوکل سوٹ دلا دی ہے صحیح میں یہ چپل پہن کے نہیں جاتی میں یہ پہن کے نہیں جاتی میرے پہن کے نہیں جاتی بھی تو ہو اچھا ستا... اس, کو, اس کو کوئی سامنے سے ڈیمانڈ نہیں ہے بیٹی کو ابھی بیٹی کی رسوتی ہوئی کہاں ہے اچھا بیٹی کے ساتھ ساتھ بیٹی کی ماں بھی کو دو قدم پیچھے نہیں ہے وہ دو قدم آگے. آ گئے ہاں اپنے یوں دیں گے نہیں ارے سور نچوڑ کے رکھ دیا کو یہ کہاں سے لائے گا شادی کے خرچے یہ سب وہ اچھا مینیو ڈیمانڈ کی بات ہے نا خود چلو چھوڑ دیں آپ سسال والوں کو چھوڑ دیں خاندان والوں کو چھوڑ دیں محلے والوں کو چھوڑ دیں برادری والوں کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے چلو گھر کے اندر کی بات کرو نئی جہت لیا آپ کو جہاد کیا جہتیں جہاد جہات تو یہ نئی جہد نئی سمت کی بات کریں گھر کے اندر کی دیمان کی بات کریں وہ بےچارا آکر آدمی مینیو رکھتا ہے لاتا ہے اس میں پیکیجز لکھے ہوئے ہوتے ہوں گے میں نے اب تک کوئی ایسا مینیو کارڈ دیکھا نہیں ہے ٹھیک ہے میں دیکھا نہیں ہے لیکن مجھے گمانا ہے کہ یہ ہوتا ہوگا یہ ان سے باتیں ہوئی ایسا لگتا ہوگا کہ یہ اتنے کا پیکیج ہے تو اس میں ڈیکوریشن یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اس میں یہ یہ چیزیں آئیں کھانے میں یہ یہ چیزیں ہوں گی بہت پہلے کبھی کوئی چیز دیکھی ہو تو لیکن بہت عرصے سے کوئی ایسا کارڈ دیکھا نہیں ہے یہ ہوگا اور پر, پر ہیڈ جی پر, پر, ہیڈ, ہی پر ہیڈ مثال کے طور پر کہیں پر ہیڈ ہزار ہوگا کہیں پر ہیڈ پانچ سو روپئے ہوگا مثال دے رہا ہوں میں آپ کو اب اس نے لا کر رکھا اب وہ یار یہ جو پانچ سو والا ہے نہ دیکھو آپ یہ کر لیا جائے نہ نہیں پانچ سو والا کرتا ہوا ہے کوئی جی پانچ سو والا چلے ہم بھی پوزیشن ہے یا نہیں ہے تو نہیں یہ سات سو بھی نہیں وہ اس دن جو نہیں ہم لوگ گئے تھے ان کا آٹھ سو کا ہوا تھا ہم کیا ہے اسے گرے پڑے لوگ ہیں اب یہ اس کو تو بات کرنے میں کیا سرکی سے اس کے تو ایک روپیہ بھی نہیں گرا نا بات کرنے میں وہ جو وہ جو مطلب کہ وہ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ جو گھر کے اندر ہو رہی ہے کہ سات سو نہیں آٹھ سو نہیں نو سو والا پیکج ہونا چاہیے پردے یوں کروا دینا تو ڈیکوریشن یوں کرا دینا تو پھول یوں کروا دینا آنے والے کو ایک چیز یہ دینی ہے وہ دو چیز یہ دینی ہے تو یہ سب آئیں گی تو یہ دینا ہے اب یہ تو بیٹا بے اللہ کا بندہ منہ دے یا گوشت باہر کے ڈیمانڈ الگ ہو کہ پہلے یہ گھر, گھر یعنی گھر والوں کو ہی مجھ پر رحم نہیں آ رہا تو باہر والے مجھ پر رحم کیوں کریں گے بالکل یہ بات میں سمجھتا ہوں شاید میرا یہ جملہ کئی والد کی کلے کو ہے ٹھنڈک پہنچا گیا ہوگا میں آپ کے پیسے واپس نہیں دلا سکتا میں آپ کو ہمدردی کر سکتا ہوں جن کے نکل گئے ان کے ساتھ تو میں بولوں گا نا ٹھیک ہے میں آپ کے پیسے واپس نہیں دلا سکتا لیکن میں آپ کو ہمدردی کر رہا ہوں اور وہ لوگ جن کے اوپر وقت آنے والا ہے ان کے لیے کچھ سپورٹنگ رول پلے کر رہا ہوں تاکہ آپ کی فیملی آپ کے ساتھ سپورٹ کرے کہ یہ اگر کوئی کہہ دے گئے اتنے کا کرنا ہے بلکہ فیملی فیملی کا سپورٹ تو یہ ہونا چاہیے اگر وہ کہتا ہے میں کہ چھ سو روپے کرتا تو کیا آپ اپنے کا کے مطلب کہ اتنے پیسے ضائع کر لیں نہیں ہم مہمان تھوڑے کم کر لیں گے آپ یہ چار سو والا کرو تین سو والا کرو سو والا کرو آٹھ والا کرو خالی اتنا دس روپے والا بنایا نہیں نہیں کارڈ بھی 25 جو ہے نا پچیس روپے والا بنا یہ جو چیزیں ہیں نا یہ گھر میں سے آ ہیں کیونکہ وہاں جس کے جیب سے جاتا ہے نا تکلیف اس کو ہو رہی ہوتی ہے, ہے, ہے, ہے اس کو دھوپ میں جل جل کر لانا ہوتا ہے بھائی پیسے والا بھی ہو پیسہ کمانے میں ٹائم تو لگتا ہے نا بالکل جی یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے بھوکا آپ جیسے کہ یہ گھر کی جو خا... اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان کا یہ کہتے ہیں ان کی ذمہ داری آپ کی ذمہ داری روٹی بنانا ہے اب تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد روٹی کا ڈیمانڈ آتی رہے ایک روٹی لانا ایک روٹی لانا ایک روٹی لانا ایک رٹی جاؤ کچن میں جاؤ روٹی بے لو پھر لاؤ ایک اور روٹی لا نہ ایک روٹی کتنا کھاؤ گے بھائی کھانا ہے اور بھی آگے کتنا کھاؤ گے تو روٹی بنا بنا گا جیسے کہ بھائی تو کوئی بولے کہ روٹی بنانا سامان آپ کی ذمہ داری ہے تو آدمی کا لاکن آپ کی ذمہ داری ہے تو اگر آدمی اتنا روٹی کھانے کی ڈیمانڈ لاتا تو تکلیف نہیں ہو جاتی اچھا یہ روٹی کی تو اس لیے وہ بیچارہ ویسے کم رہے گا کہ چلو اس کا تو اس کی تو طاقت ہی جائے گی میرا پیسہ بھی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ بڑا مکس چل رہا ہے تو جو گھر کے ڈیمانڈ ہے نا تو گھر والے تو گھر والوں پر رحم کریں وہ بیچارہ اپنے بچوں کی شادی پر ایک جوڑا سلا کا بیٹھا ہوا ہے اپنے لیے اپنے لیے جی ایک جوڑا سلوا کر بیٹھا ہوا ہے بیٹے کی بیٹی کی شادی کے لیے کیا چلو شادی کے وہ بھی نہیں بیٹوں گا تو بچوں کا موڈ خراب ہو جائے کہ ابو آج تو ہماری شادی تھی آج تو نہیں آ جوڑا پہنتے ٹھیک ہے اس جوڑے کا پیسہ اس نے دینے مطلب کہ دو تین مہینے کے بعد یہ مڈل کلاس کے پاس لوگ ہوتے ہیں میں ان کی ترجمہ نہیں کر رہا ہوتا ہوں تو ہے لوور کلاس بھائی ان کی مڈل کلاس زیادہ پیسہ لوور کلاس والا نہیں پہنا کوئی نہیں بولتا مڈل کلاس والا نہیں پہنتا لوگ باتیں کرتے ہیں ٹھیک ہے سفید یار آپ نے کچھ کیا نہیں تو وہ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے سامنے तो तो اس کے तो तो तो بیٹے چار چار جوڑے سلوا رہے ہیں جوتے لے رہے ہیں اور بیٹیاں مطلب دس دس جوڑے سلو رہی ہیں چار چار پانچ پانچ سینڈل لے رہے ہیں چپل لے رہے ہیں میچنگ الگ جیولری الگ یہ الگ وہ الگ بچی کی ماں زیادہ دو قدم آ تو وہ اور کہ میں تو ساتھ بننے والی ہوں میں یہ بننے والی میں بننے والی ہوں یہ جو چیزیں ہیں نا جو میں آپ کو رہی ڈیمانڈ ہے نہیں آپ آپ نے جو ایک جوڑے کی بات کی آپ نے بتا ایک بندہ جس کے بال سفید ہو گئے ہیں اور عمر جو ہے وہ اس کی پچاس ساٹھ سال اس کی عمر ہو چکی ہے اب وہ دس جوڑے کہاں بنائے گا اب اس کے ایک جوڑے کو آپ قیاس کر رہے ہیں ان کے جو ہے وہ نوجوان بچے کے تین جوڑوں کے اوپر یہ تو کیسے درست ہو خوشی گھر میں ہے نا خوشی گھر میں یہ ہے اس نے اگر اس وجہ سے ایک جوڑا بنایا نا سلمان بھائی کے اب اس عمر میں کیا پہنوں گا وہ مینٹلٹی الگ ہے اس نے اس وجہ سے بنایا کہ میرے پاس بچائی کیا گیا میں چار جوڑے ٹھیک ہے یہ مینٹلٹی الگ ہے صحیح دونوں سوچ الگ ہیں اب دیکھو ہم تو بولتے رہیں کنکلوژ کیا کریں گے تو مندر چلیں گے ناظرین نکالیں گے ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں اور کوئی بھی ہیں پہلے کالس کو شامل کرتے ہیں جی سلامت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عبد الرحمان اختاری پنجاب پاکستان پنڈی سے آپ نے جو آج موضوع لیا ہے بہت ہی اعلیٰ بہت ہی زبردست ہے جس طرح بھی فرمائے تھے پودگی پہ کچھ لین دین کا ہے یعنی ہم جیسے کہ برادری سے جو ہمارے یہاں پنجاب میں جو رواج چلتا ہے اس طرح کا ہے کہ اگر لڑکے کے گھر والوں میں سے کسی کی پودگی ہو جائے ماں انتقال کر جائے یا باپ انتقال کر جائے تو لڑکی کے گھر والے ان کے بھائی وغیرہ جو ہے میت کی پہلی روٹی وہ دیں گے لڑکی والوں کا حق ہے کہ دوسرے ٹائم کی بھی روٹی وہی دیں گے تیسرے ٹائم کی بھی جب تک سوئم نہیں ہوتا یہ لڑکی والوں کی طرف سلسلہ جاری رہتا ہے دیکھو ایک تو چیز آئی نا جی پودی پر بھی لڑکی والوں پر پریشر آیا نا جی حالانکہ شریع شریع شریع شریعت متحرا کا ایک بڑا خوبصورت مدری پھول ہے وہ یہ ہے کہ پڑوسی ان کے گھر میں کھانا بھجوائے جی ٹھیک ہے تا کیونکہ ان کے گھر میں ایک غم ہے صدمہ ہے پھر اور یہ سب تو یہ ان کو پکانے کی زحمت نہ دی جائے مگر یہ بھی اخلاقی طور پر ہے اگر نہ دے تو کوئی ان کی گرست گریش شرح گرست نہیں ہے مگر یہاں اب کیا ڈیمانڈ ہے پہلا دوسرا تیسرا پہلا تو تیسرا دن یہ لڑکی والوں کی طرف سے جی ان کے یہاں روٹیاں رشتے دار بھی ہوتے ہیں مامے دیں گے تو کڑم دیں گے تو جو ہے یہ دیں گے تو چاچے دیں گے اب وہ جائے گی تو اس کے گھر میں میت والے گھر میں کتنے لوگ بیٹھے ہیں شاید ہو سکتا کہ اس کی تعداد جائے گی کہ ہمارے 20-25 لوگ بیٹھے ہوئے مہمان آئے ہوئے ہیں تعزیت کے لیے آئے تھے ان سب کے لیے کھانا بھیجا جائے گا تو یہ آئی چیز تو یہ ہے ہمارے یہاں ایک رواج جو ہمارے ایک اسلام بھائی نے کال کر, کر ہمیں بتایا مزید کال کو شامل کرحمۃ جی اللہ وبرکاتہ محمد ریحان قمر تاریخ زیائی زیار سے حائشہ مرض کر رہا ہوں ماشا اللہ اللہ تعالیٰ ہمارے نگران شرا کو شاد و آباد رکھے حائی صاحب عرض کرنی تھی یہ شادیاں شادیوں کے حوالے سے جو ٹاپک ہے آج کا اس حوالے سے مسائل تو بہت زیادہ ہوتے ہیں صرف ایک عرض کروں گا کہ ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں ان کے ہاں دن, دن کرنے کے حوالے سے آنا تھا جو عزیز و کرب جمع ہوتے ہیں تو وہ 50 کے راؤنڈ باڈ تدار تھی ہائی صاحب اور اس میں ادھر رسم و رواج اس طرح کے ہیں کہ وہ پچاس کے اگر پچاس آئے ہیں تو پھر ان کو جاتے وقت کپڑے وغیرہ بھی ہوتے ہیں یعنی کوئی ایز اے گفٹ کے طور پہ, پہ پھر ان کا آ... آ... یہ کھانے وغیرہ کا جو ارینج کرنا ہوتا ہے تو یہ تو واقعی چلے جو ساہ کے شربت ہوتے ہیں وہ تو افورڈ کر سکتے ہیں لیکن ہر ایک آ... جس طرح فرما رہے تھے کہ جو بھی دیتا ہے وہ واہ کر کے نہیں دیتا آ... کر کے دیتا ہے تو عرض کرنا تھا اس حوالے سے بھی حای صاحب رحم میں فرمائیے گا بعض دفعہ اچھا ذہن مدنی ذہن بھی ہوتا ہے الحمدللہ جو مدنی ماحول سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں لوگ لیکن اس کے باوجود بھی رسم و رواج میں اس طرح سے پھنس چکے ہیں نا کہ ان سے سمجھ لے کہ چھٹکارا کسی صورت نہیں ہوتا جو کوشش کرتا بھی ہے بازاہ تو سمجھ لے کے کسی نہ کسی وجہ سے کسی عزیز و کارب کی وجہ سے وہ اس کو بامر مجبوری کرنا پڑتا ہے تو حالانکہ کوشش میں نے اپنے طور پہ کی تھی کہ اس طرح نہ ہوئی ہے ہمارے سسرال والی سائڈ پہ اس طرح کا ہوا تھا لیکن وہ اسی وہی بات کہ چالیس سے پچاس کے قریب وہ آئے تھے عزیز و کارب پھر ان کے کھانے کا ارینج کیا پھر ان کے کپڑوں وغیرہ کا ارینج کیا تو یہ اس طرح تھوڑی ذہن میں فرمائیے گا کہ اس طرح تو واقعی بہت تکلیف صورتحال ہوتی ہے واقعی تکلیف صورتحال تو ہوتی ہے اگر یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ ناپ دے کر نہیں جاتے سلوا کے درزی کو بھی رکھو اور یہ ناپ دیں گے ناپ دے کر بولیں گے پھر تھان رکھو کہ اس کلر کا میرے کو سوٹ سلوا کر دے دینا تو سوٹ کو تھیلی میں ڈال کر نام کی پرچی لگا کر ٹھیک ہے اچھا سائز بھی بھجوا دیجئے گا نا بار بار ہم کو وہ زحمت نہ کرنی پڑے ہم کو بھیجا کریں گے سائز نمبر بھی بھیج دینا ٹھیک ہے یہ اس کی مہربانی اس سے بھی نہیں کرتے اللہ کی ہمیں اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے یہ درد ہے آپ کا جو آپ نے ابھی کال کے ذریعے بیان کیا اور یہ آپ اکیلے نہیں ہیں معاشرے میں ہزاروں بھی نہیں کہوں گا شاید لاکھوں لوگ ہیں جو اس طرح مختلف طور پہ پیسے ہوئے اس میں جو مین جو چیزیں ہوتی ہیں نا جو مثال پر کہ میں لڑکے والا ہوں اور مجھے پورا کرنا ہے لڑکی والوں کے ڈیمانڈ کو تو اگر لڑکی والے ہی منع کر دینا کہ بھائی ہماری طرف سے آپ کو بالکل اجازت نہیں آپ نہیں کریں گے لڑکی والے تو منع کر دیں گے خاندان والے بھی نہیں, نہیں میں آج کرتا ہوں دیکھیں اس سے فرق پڑے گا وہ بولے گا بھائی وہ اگلا وہ خود ہی نہیں چاہ رہے تو میں کیسے کروں کمی آئے گی یعنی کہ سامنے والی پارٹی ہے نا یہ دونوں انڈرسٹینڈنگ کریں اچھا انڈرسٹینڈنگ کریں اور اس کو اناؤنس بھی کریں انڈرسٹینڈنگ کریں مثال کے طور پر میں عموماً شادی بیاہ کے موقع پر عورتوں کے زیادہ انوالو ہونے کا قائل نہیں ہو مردوں دینہ میں بات رہے ٹھیک ہے اور یہ بہت مضبوط ہوتی ہے مردوں میں بات کہ اس میں کانفیڈنس بھی ہوتا ہے اور کافی بردباری بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے بس میں ضرورت اگر مشاورت کا سلسلہ ہے تو لیکن کم سے کم ان کی بات چیتوں میں ضرورت پڑ بھی جاتی ہے لیکن میکس کوشش یہ کرنی چاہیے کہ زیادہ تر بات چیت مردوں بات اسلامی بھائیوں, دینہ بھائیوں دینہ میں آپس میں رہے مردوں میں رہے جینٹس کلچر جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا چاہیے ہم وہ کلچر والے لوگ ہی نہیں ہے لیڈیز فرسٹ hmm. ہم وہ کلچر والے لوگ ہے ہی نہیں بھلے کسی کو برا لگتا ہے تو اس کی مرضی ہے so. لیڈیز فرسٹ والے ہم لوگ لوگ yeah. ہے ہی نہیں کیونکہ اسلام نے مرد کو حاکم بنایا عورت کو حاکم نہیں بنایا, نہیں بنایا. اسلام نے مرد کو افسر بنایا عورت کو افسر نہیں بنایا جو اس جس جو معاشرہ بھی اس اصول کو بدلے گا وہ نقصان اٹھائے گا اور جس نے بدلا اس نے نقصان اٹھایا ہے یہ بدھی سی بات ہے بہت واضح سی بات ہے کوئی نہ مانے تو وہ ٹھیک ہے وہ دوپہر کے بارہ بجے کہہ دے کہ نہیں ہے تو اندھا ہی منع کر سکتا ہے آنکھ والا تو منع نہیں کر سکتا ٹھیک ہے تو اس سورت کے اندر یہ ہے کہ جب انڈرسٹینڈنگ ہو جائے نا بے نہیں رہا اب ہماری انڈرسٹینڈنگ ہو گئی مطلب میں بھی ہوں میرا تو سال بھی ہے گھر کے بڑوں کی ہاں جب انڈرسٹینڈنگ ہو گئی اور ہم نے اناؤنس کر دیا کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہم نہیں کریں گے ایک تو دفعہ بات ہوگی تین دفعہ بات ہوگی مگر میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو باتیں بھی کریں گے نا وہ گھر میں بیٹھ کے بولیں گے یار اپنے لیے راستہ ہموار ہو گیا یار کسی کسی کو تو جلنا پڑے گا آپ یہ کہنا چاہ رہے کوئی تو پل بن جائے کوئی تو پل بنے گا نا جس پر چڑھ کر لوگ جائیں گے صحیح کہہ رہے کون ہمت کرے پل بننے کی نہیں کیا انڈرسٹینڈنگ ماشاء ماشاءاللہ میں کہہ سکتا ہوں کم از کم اتنا تو ورث کروں کہ میری جو دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں جو دعوت اسلامی کی فیملیز ہیں نو ڈاؤٹ یہ لاکھوں پر ہیں ہزاروں خاندان نہیں ہمارے ساتھ جی بھائی ایک لاکھ پچیس ہزار تو مدنی منیہ مدنی منیہ مدرسۃ المدینہ مدنی منوں میں چلو دو بھائی بہن ایک ساتھ پڑھ رہے ہوں گے تبھی لاکھ تو کہیں بھی نہیں گئے بالکل ٹھیک ہے تیس ہزار کے آس سو اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں عالیما بن رہے ہیں بن رہے ہیں ٹھیک ہے دو بھائی بہن بھی لے لو ایک گھر سے دو بھی لے لو پچیس ہزار تو کہیں بھی نہیں گئے سوا لاکھ تو ہو گئے صحیح دار لے لیں تقریباً پندرہ ہزار کے آس پاس وہاں مدنی مدنی منیا کتنے ہو گئے تقریباً ایک لاکھ پینتیس ایک لاکھ پینتالیس چالیس ہزار کمو بیسٹ ٹھیک ہے پانچ ہزار وہاں بھی چلاؤں میں مائنس کروا دیتا ہوں پھر بھی ایک لاکھ ہزار تو کہیں بھی نہیں گئے جی اب آئیے صرف میری مالک کے مطابق ایک, ایک, ایک, ایک لاکھ چار ہزار کے آس پاس پاکستان میں میرے ذمہ داران ہمارے ذمہ داران کی تعداد اللہ, اللہ, برد اللہ برد اسلامی بھائیوں میں اسلامی بہنیں الگ, الگ ہیں اسلامی بہنیں الگ ہیں ٹھیک ہے چلو یہ بھی کچھ ادھر ادھر ملا جلا کے لئے تو لاکھ دو لاکھ تو کہیں بھی نہیں گئے جی سارے ملا جلا گئے تو لاکھوں خاندانوں پر پھیلا ہوا یہ دعوت اسلامی کا نیٹ الحمد الحمدللہ لاکھوں خاندانوں پھیلا ہوا بالکل اب اس میں اب ان کو مائنس کر لیں کہ جو دعوت اسلامی میں آن آف ہوتے ہیں چلو ان کی گرتی ہے ان کی نہیں چلتی یہ وہ لیڈنگ پوزیشن لیڈنگ پوزیشن میں بھی ہزاروں خاندان تو ہوں گے بالکل کہ جو کچھ کر سکتے ہیں جی اور اپنے اندر مطلب کہ معاشرے کو فیس کر سکتے ہیں جی اتنی طاقت قوت تو ہوگی کہ نہیں بھائی ہم مل کر انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک ڈش پر کریں گے ہم لوگ ایک کھانا بنائیں گے ہم لوگ یہ نہیں کریں گے ہم لوگ وہ نہیں کریں گے ہم لوگ اتنا نہیں کریں گے ہم لوگ اتنا نہیں کریں گے ہم یہ نہیں لیں گے ہم یہ نہیں دیں گے اتنی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکتی اور دونوں خاندان میں بتا دے بھائی ہم نہیں کریں گے دینہ سبحان تو بھائی کیوں جب دونوں ہی دعوت اسلامی والے خاندان اگر جمع ہوتے ہیں دونوں ہی مدنی ماحول کے خاندان جمع ہوتے ہیں تو یہی تو وہ چیزیں ہیں بھائی ایک الیاس قادری میرے امیل سنت نے اپنے آپ گٹ اپ بنایا تو آج لاکھوں نے گٹ اپ کو لیا نا بالکل ٹھیک ہے نا تو ایک چیز چلی نا تو ہم چلانے والے تو بنے اچھا پھر صرف مدنی حلیے سے وابستہ آئی تو دعوت اسلامی والے نہیں ہیں میں کہتا ہوں دعود اسلامی والوں کی اکثریت وہ ہے جو, جو مدنی, مدنی حلیے میں نہیں, نہیں ہے اللہ اکبر صحیح اور اکبر میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اکثریت وہ ہے جو جن کا ہولیائی عجیب ہے صحیح وہ حلیہ عجیب ہے مگر ان کو الحمد للہ شہادت یاسر ہے کہ امیل سنت کا مرید ہے تو میں اگر صرف و شریف امیل سنت کے مرید اور طالب اللہ اکبر اگر صرف یہی ہی تھوڑا سا مطلب کہ کمپرومائز ہماری انڈرسٹینڈنگ کی طرف آئیں اور بڑے آئیں جو نوجوان ہیں وہ گھر میں زین دے مدری زین دے نارمل مدری زین دے لڑائی جھگڑے کا تو مشورہ پہلے نہ دیتے تھے اب دے گا نہ کل انشاءاللہ دینے کا ذہن ہے مگر یہ آئیں تو صحیح کچھ انیشیٹو تو لیں صحیح. کو بات تو کریں کچھ تو نتیجہ نکلے گا پلس مائنس بھائی آپ ہنڈریڈ پرسینٹ تو کوشش کریں گے آپ کو بارہ تو نتیجہ ملے گا بے شک کوئی اور کرے گا تو اس کو بارہ فیصد آپ کرے کے دیکھے گا تو کسی کی ہمت بڑھے گی وہ پچیس فیصد تک پہنچے گا پھر اس کی ہمت بڑھے گی وہ فورٹی ون پرسینٹ پر آئے گا hmm. پھر اس کی ہمت بڑھے گی دوسرے سکسٹی تھری پر آئے گا صحیح so, کسی اور کی ہمت آئے گی تو سیونٹی ٹو پر آئے گا نائنٹی ٹو پر آئے گا سب تو ہنڈریڈ پرسینٹ ریزلٹ آ جائے مدینہ مدینہ بھائی یہی ایک میں ایک فارمولا دے سکتا ہوں کے بڑے اگر ہمت کرے تو ہو سکتا ہے بڑے ہمت کرے اور جس نوجوان کی شادی ہے وہ تھوڑا سا اپنی خودداری داری دکھائے نا کیا بات وہ تھوڑا سا خودداری دکھائے نا بالکل تو مطلب مدینہ مدینہ ہو جائے نا وہ خودداری دا دا دا دا دا دا لے جی, جی ویڈیو سوال بھی ہیں آپ کے حکم پر ہی ہم نے کچھ کیا تھا سلسلہ الحمدللہ جی تو, جی تو وہ استعمال ہو گیا یوٹیلائز ہو گیا جی, جی ویڈیو سوال ایک شامل کرتے جہیز کے سامان کو ڈسپلے کیا جی جاتا ہے فرنیچر کو بھی ڈسپلے کرتے ہیں لوگوں کو دکھاتے ہوں گے فرنیچر فرنیچر دکھاتے ہیں کپڑے دکھاتے ہیں آ, سونے کے جو ہوتے ہیں یہ بھی دکھاتے ہیں تو اس حوالے سے یہ جو ڈسپلے کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا کر دکھا رہے ہیں لوگوں کو بتا رہے ہیں آ, اس بارے میں ہماری کی مرکزی کے ایران حضرت مولانا حاجی بامد محمد عمران اصاری حافظ اللہ تعالی کیا فرماتے ہیں کیا رہنمائی ارشاد فرماتے ہیں اس ڈسپلے کے کیا پلس ہو سکتے ہیں کیا مائنس ہو سکتے ہیں جیسے ایک ہمارے سیمے نے کہا بھی کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کی جو بچیاں ہیں وہ بھی چھوٹا کر کے بیٹھ جاتی ہیں کہ نہ ہمارے پاس اتنا ہوگا نہ ہمیں اتنا ملے گا ہم کیا کریں نگر شورا کیا فرما رہے ہیں کیا کرنا چاہیے اس حوالے سے کیا رہنمائی فرما رہے ہیں آئیے سنتے ہیں بھائی پوچھنا تھا تو بھی یہاں پوچھ لیتے تھے چھ آدمیوں کو بٹھا کر پوچھنے کی کیا ضرورت تھی اصل میں یہ ہمارا ایک سا ہوا مختلف کمیونٹی اکیلے اگر آپ کے ساتھ لائف جی اصل میں مختلف رسم و رواج پوچھو یہ ہمارے محسن بھائی کا ہی علاقہ ہے اور یہ ہم وہاں پر گئے تھے لوگوں سے یہی پوچھنے کے لیے آپ کی کیا نیوز ہیں آپ کیا چاہتے ہیں آپ کو کیا لگا جی آپ کے کیا مجھے ایسا یہ لگا کہ لوگ اس سے پریشان ہیں کس سے یہی یہ جو ڈسپلے ہے کرنا ہے اور اس طرح نمائش کرنا فرنیچر دکھانا انہوں نے تو فرنیچر کا بھی مجھے فرنیچر کا بھی دکھاتے فرنیچر میں شادی میں گیا تو انہوں نے اتنا بڑا ٹینٹ تو خالی جو نہ جیز دکھانے کے لیے لگایا ہوا تھا اتنا بڑا ٹینٹ میں نے پوچھا اتنا جیز آپ لوگ بولے ہاں جیز ابھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے ایک مکان بھی دیا ہے اس میں فرنیچر الگ ہے اور یہ جو لوگوں کو دکھا رہے ہیں باقاعدہ وہاں پہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ سب کے دیکھیں اور دیکھ کر جائیں گے اور ساتھ میں پھر میں نے پوچھا آپ اتنا کیوں دیتے ہیں تو کہا کہ اس لیے دیتے ہیں کہ کل بس جب شادی ہو جائے گی لڑکی کی تو اب والد کے انتقال کے بعد بیٹی یا بہن کو پھر وراثت نہیں دیں گے وراثت سے اس کا بالکل چھٹکارا ہو گیا اور وہ جو ڈسپلے دکھا رہے ہیں تو دیکھنے والے دیکھتے پھر اس میں باتیں کرتے اچھا یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا حالانکہ وہ یوں کہیں کہ ٹینٹ کے ٹینٹ بھرے ہوئے ہیں مگر پھر بھی باتیں ہو رہی ہیں اور غریب آدمی بیچارا اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کہاں سے نہیں نہیں وراثت سے نکال کر دے دیا وراثت نہیں اب اس کی ہم نے جو وراثت نہ رہی باپ کے انتقال کے بعد یہ باقاعدہ اس کمیونٹی میں یہ سسٹم ہے یہ تو ناجائز نہیں ہو جائے گا بالکل میں بالکل ناجائز ہو گئے کہ بھائی ہم وراثت نہیں دے رہے اپنی بیٹی کو یہ جو دے دیا دے دیا ختم یہی ہے ہمارے اس میں بھی کتنا تو خاندان والا ہوگا ہوگا بالکل آ دوسروں کی طرف سے بھی آتے خالہ نے چار سو روپئے دی ہوں گے تو چچا نے دو سو دینے لگاتے مامو نے یہ دیا ہوگا تو فلاں پڑوسی نے ککر دیا ہوگا تو اس نے تو منڈیاں دی ہوگی وہ ڈسک بھی ہٹا دی ہوگی انہوں نے تو بیچارے پرچی لگا کر دی ہوگی کہ ہماری طرف ہے نے یہ بھی ہٹا دیا ہوگا کیا فرمائیں گے آپ بیچارے جو نہیں دے سکتے میں کیا کہوں گا آپ دیکھو مندی کے ناظرین خود ہی اس کا فیصلہ کریں گے کہ اس طرح کا انداز اختیار کر کے آپ دنیا کو کیا بتانا چاہتے ہیں معاشرے میں اس سے کیا اچھا ہے گی کی کیا برائی ہے گی اس کا فیصلہ میرا خیال ہے شادی کے دن ہوتا ہے مطلب خود بولنا ہی اتنا تکلیف دہ ہو رہا ہے بعض جگہ شادی سے ایک دن پہلے تقریب ہوتی ہے کہ جس میں صرف جہیز کی نمائش ہوتی ہے کوئی شادی نہ نکاح ہے نہ بارات ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف لوگ اسی لیے آئیں گے کہ وہ آگے جہیز دیکھیں گے اور اس کے بعد دوسرے دن بارات ہونی نیت پر میرا خیال حکم لگے گا بالکل نیت, نیت دیکھنی پڑے گی اور پھر ایک, ایک اور بات بھی محسن بھائی میں یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں دیکھیں بعض چیزیں تو مجبوری کی بنا پر ہو رہی ہوتی ہیں یعنی بعض چیزیں بندہ مجبوری کی بنا پر کچھ چیزیں دیکھ دیکھ دیکھ بندہ خود بھی تو کر رہا ہوتا ہے نا وہ خود بھی بتا رہا ہے شو آف کر رہا ہے لوگوں کو دکھا رہا, رہا ہے نتیجہ کیا نکلا نتیجہ نتیج یہ نکلا پیس ن... رہا بھی رہا بے نتیجہ پیس تو رہا بھائی نتیجہ تو یہ نکلا نا کہ اس کی نیت کیا ہے نیت پر تو میرا خیال ہے حکم مرتب ہوگا جی کونجے گا میرا نام امجد ہے اور میں جینم سے بات کر رہا ہوں ساری سر کہہ رہے تھے کہ وہ جو نا اپنا فوج کی اپنا وہ مطلب لینے دینے کا رواج جو ہے اس کے بارے میں ہمارے گاؤں میں ابھی تک یہی رواج ہے جب بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو ہے نا وہ نان مطلب اس کے جو ہے وہ دنیا والے وہ کپڑے لے کر دیتے ابھی بھی سارے گھر والوں کو مطلب گلش ریتی جب ہوتی ہے نا قرآن وقت سب کے رواج ہے میں نے موت میت پر رواج ہیں ایک گاؤں کا مجھے ہم شادیاں موزوں رکھا ہے یہ موت میتھ ہمیں تو موزوں شاید لگتا ہے وہ لینے دینے کے رواج ہو پتہ نہیں چاہے شادی ہو یا غم ہو یا موت ہو پتہ نہیں کیا ہے یہ سب ڈیمانڈ کرتی ہے چیز کی ڈیمانڈ ہمارا رہا ہے شادی اور ڈیمانڈ ڈیمانڈ کرتی ہے چیز کی کہ نکی کی دعوت عام کریں اللہ دین کو فروغ دیں لوگوں کے ذہنوں میں شعور بیدار کریں بے شک مدنی چینل دکھائیں مدنی چینل دکھائیں ہمارے اس طرح کے سلسلے دکھائیں تاکہ مانگنے کا سلسلہ بند ہو دینے کا سلسلہ بند ہو بیجا ڈیمانڈ بند ہو جائے یہ ساری چیزیں بند ہو دکھ سکون کا سانس لیں گے یہ جو جن کے یہاں رائج ہے نا یعنی جنہوں جن, نے بھی رواج بنائے ہوں گے ان کی کیا لوجک ہوگی کی کیا بات ہوگی کی میں نہیں جانتا لیکن لوگ ان رواجوں کے نام پر قربان ہو رہے ہیں بھیٹ چڑھ رہے رواجوں کے نام پر مر رہے ہیں یہ تو کون سا طریقہ ہے رواج جیسے ختم کریں جن کی نہ شریعت میں اجازت ہے نہ خلاقیتوں میں اجازت ہے اور جو ہمارے معاشرے کو تباہ کر رہے ہیں گھر کے گھر سکونی کا حال اختیار کر رہے ہیں سر رواج ختم کر رہے ہیں کچھ تو کرے میرے برادری جو بھی جتنی بھی برادریاں ہیں सब کوئی مطلب بولڈ اسٹیپ اٹھا यार کون آئے आपको آپ کو بولنے پکڑنے کے لیے دو پانچ دس سال تک مشکل سے چیکو پکار ہوگی چلا چلی ہوگی سب देख ہو جائے گا دیکھ तो گا میرے نوجوانوں آپ تو مطلب کہلاتے ہو کہ اس وقت کا نوجوان بڑا میچیورڈ ہے بڑا پڑھا لکھا ہے بڑا سمجھدار ہے آپ کچھ کریں آپ کچھ کریں Please, کچھ کریں پریشان سب ہیں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 دیکھیں اس میں بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ایک تو یہ ایسا نہیں ہو کہ نہ کرنے کی صورت میں احتاب کیا جائے بدلہ لیا جائے دل آزاریاں کی جائیں اگر کوئی یہاں پر اپنی خوشی سے یا اپنے اس کے اوپر آ کر کوئی کرتا ہے مگر ایسا ہوتا عموماً کا میں تو ایک بات سوچ رہا ہوں مطلب مجھے حیران کی ہو رہی ہے بندہ بےچارا دنیا سے چلا گیا ہو مر گیا وہ قبر میں جا رہا ہے وہ اور یہ پیچھے کپڑے بانٹ رہے ہیں اور وہ کپڑے لے رہے ہیں یہ کپڑے دے کس حساب میں رہے وہ کپڑے لے کس حساب ہیں مجھے ہو اسی بات میں پیچھے معاشرہ م... ماشرہ, معاشرہ سوسائٹی علم کی کمی آپ کو مدرسۃ المدینہ بالیگان برانے پڑیں گے علاقہ علاقہ المدینہ, اللہ کا علاقہ جامع المدینہ شہر بزنید. شہر دار المدین اللہ, اللہ شہر شہر مدرسۃ المدینہ اور شہر شہر فیضان مدینہ بنانا پڑے گا سبحان اللہ. اور میں کہتا ہوں کہ ہر محلے ہر گلی کو امیر اہل سنت جیسی سوچ کے حامل مبلکن کی ضرورت ہے عام آدمی کا کام نہیں ہے عام آدمی کا کام نہیں ہے وہ اپنے علم سے اپنے عمل سے اپنے تقبے سے اپنے کردار سے اس معاشرے پر اپنی ایسی چھاپ بٹھائے گا مبلک کہ اس کی بات سنی جائے گی اس علاقے محلے میں اور ایسے ہوتے ہیں بعض لوگ جو اگرچہ دعوت اسلامی سے وابستہ نہیں لیکن مسجد کے امام ہوتے ہیں مگر ان کی بات ایسی ہوتی ہے کہ لوگ سنتے ہیں نہیں یار اپنے امام صاحب نے منع کے ایسے نکلیں گے آپ کو جی ماضی کے ہم نے واقعات پڑے سنے بالکل تو اس طرح کے مبلک چاہیے جو یہ ڈانٹ یہ جو ہراڑی کر کے نہیں اپنے کردار سے اپنے گھروں میں خاندانوں میں تبدیلیں لے سبحان لے اللہ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی میں کا پروگرام بڑا اچھا ہے میں آپ کا مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہ پروگرام کر رہے ہیں میں بہت خوشی ہوں اللہ کا دعا ہے کہ آپ کی موضوع کر کے دکھاتے ہیں بہت مہربانی جزاک اللہ بہت بہت شکریہ آپ نے حوصلہ افزائی کی دعا کریں اللہ اخلاص بھی نصیب فرمائے قبول بھی فرمائے اور ہمیں غلطیوں اور لفظوں سے محفوظ بھی فرمائے جی ہمارے پاس ایک طائز سے جو ہے وہ سوال ہے یہ تنویر تاری بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ فاتحہ پر بھی بعض جگہوں پر میت پر یہ انداز رکھا ہوا ہے کہ جس طرح شادی میں دلہے کو سلامی دیتے ہیں ویسے پیسے بھی دیتے ہیں جیسے شادی پر دلہے کو سلامی کے طور پر پیسے دیے جاتے ہیں ویسے ہی میت ہونے پر بھی پیسے دیکھو یہ ہمارے اسلامیہ نے شادیوں کا موضوع ہٹا دیا کیونکہ وہ بالکل شادی سے میت کی طرف آ گئے اللہ رحمت فرمائے یہ نئی چیز آئی نا جی جی حیران کن بات ہو گئی پیسے دیتے نہیں نہیں ہٹا دے موضوع شادیاں میرے کو تو لگتا ہی نہیں ہے کہ موضوع اب لگا کیونکہ ابھی تو میت کی باتیں آ رہی ہیں موت کی باتیں آ رہی ہیں نہیں وہ بات آپ نے امتدام میں فرمائی تھی نا کہ وہ شروع ہو چکا ہے معاملہ وہ ڈیمانڈ پر بھی نہ ہوتی ہو ہو تو تو وہ رہا ہے لوگ بتا رہے میں یہ ہے یہ ہو رہا ہے تو لوگ مطالبات نام رکھتے ہیں اس کا رسم و رواج مطالبات اس طرح کے کیونکہ یہ تو بالکل عجیب ہو گیا پتہ نہیں تو شادی اور موت کے علاوہ بھی کچھ ولادت پر الگ آئیں گے بالکل جیسے میں تھوڑا سا اشارہ کر گیا بچہ مطلب یہ سمجھو کہ بچہ پیدا ہو تو کچھ لینا دینا کرو شادی ہو تو لینا دینا کرو موت میتھ تو تو لینا دینا کرو ہر صورت کے اندر ہمارے پر پریشر ہے معاشرے نے کچھ نہ اس میں کوئی نہ کوئی چیزیں لگی جوڑی ہوئی ہیں یہ ہو رہا ہے اچھا اب سر جوڑ کے بیٹو اب کیا کرنا ہے یہاں والی صاحب کا تدفین ہوئی ہے یہ ہوئی ہے اچھا اب اس کا کیا کرنا ہے ماں کی تدویف ہوئی ہے اس کا کیا کرنا ہے جوان بیٹا چلا گیا ماں باپ کا اب اور جوان بیٹے کا بےچارے کو غم کھائے جا رہا ہے ادھر سے لینا دینا کچھ کرنا ہے پکانا وکانا کرنا ہے اللہ کی پناہ عجیب و غریب حال ہے ہمارے معاشرے میں عجیب و غریب حال ہے مجھے وہ سوال باہت ہے ہمارے پاس شامل کریں جی میں یہ چاہوں گا کہ ہم نگرانی شدہ سے اس حوالے سے رہنمائی لیں اس طرح کے رسومات اس طرح کے جو رواج ہوتے ہیں جیسے ناریل گاڑی کے نیچے پھوڑ رہے ہیں یا گھر پہ جو ہے وہ ناریل پھوڑ رہے ہیں اس کو کوئی اس کا پراپر استعمال نہیں ہے چاولوں کا چھڑکاؤ ہو رہا ہے کہیں پر کیا ہو رہا ہے پر کیا ہو رہا اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں جو رسوم و رواج ہوتے ہیں نگرانی پر جو ہے وہ ہماری نگاڑے شورا کے پول بھی سنتے ہیں. انہوں نے بتایا تھا یہ برادری کے ناریل فورن ہے تو یہ تو ضائع کر دیتے خیال ہے پانی بھی ضائع ہوا ناریل بھی ضائع ہوا حیران کن بات حضور یہ نہیں وہ جو گاڑی ہے کار ہے جس میں دلہا دلہن بیٹھے ہوئے اس کے ٹائر نیچے ناریل رکھتے ہیں یہ مجھے جماعت کا نام بھول گیا جماعت ہو کسی کو لگے تو وہ اچھا ڈسکاؤنٹ اگر نہیں جماعت کا نام لے سکتے نہ یہ بیچارے اپنے معاملات بتا رہے تھے یہ اس طرح سے یہ ناریل پھوڑنا چاولوں کا چھڑکاؤ کرنا شریک ڈال رہے ہیں صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے مفتی صاحب کا ہونا بہت ضروری ہے کہ ان تمام تر چیزوں میں اگر تجزیحی مال پایا جائے گا تو تو اسراف ہوگا اور یہ اسراف حرام ہے اچھا اچھا اس کا کوئی آلٹرنیٹ بتا دیں چلے آپ یو یوں کر لیں میں بولوں گا کہ چاول جگہ باجا اڑاؤ بولیں گے ہم کب ادھر اڑایا جائے گا باجرا اڑائے چاول جو ہے وہ اڑائے جامعہ مدینہ میں دے دیں کسی غریب کے گھر پہ بھجوا دیں ناریل کر جو پھوڑنا پھاڑ دیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی صدقہ کریں کہ سدکا بلاؤ کو ٹال دے تو صدقے کی غریب کو کسی مستحق کو چلی جائے اچھی نیتوں کے ساتھ ایک عام مسلمان کو بھی اگر کام آ جائے گی تو صدقہ ہو جائے گا کافی مطلب کہ ہمارے دعوتوں میں عموماً غریب لوگ کام کاج پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں اٹھاتے ہیں رکھتے ہیں کرتے ہیں ان کو کچھ دے دیا آپ نے صدقے کے نام نفلی صدقہ ہوگا اللہ کے نام پر جتا کرنے ایزا دے کرنی احسان جتا کرنے اور ریا کے طور پر بھی نہیں کہ یہ آپ رکھ لو اور دعا کرنا کہ خیر ہو جاتا کیا پتہ یہ سدکہ آپ کی شادیوں میں اور دیگر چیزوں میں ہونے والی کئی بلاؤں کو کئی مصیبتوں کو دور کر دے جی جی میں سمجھ سکتا جی ہے جی ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں سر کہ آپ کیا سوچتے ہیں کیا آپ کی رائے ہے کہ یہ اتنے عجیب عجیب رسوم و رواج شادیوں کے موقع پر جو آ رہے ہیں اور باقاعدہ طور پر اسلام کا جو ایک جو ہے وہ حکم ہے نکاح کرنا شادی کرنا اس کا جو ایڈیشنل حصہ بند چلے جا رہے ہیں اس کی وجہ الٹیمیٹلی Altim شادی مشکل ہو گئی نا الٹیمیٹ جی جو نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری شادیاں مشکل ہو گئیں شادیاں مہنگی ہو گئی جی اور شادیاں ان لینے دینے کے طریقے کی, کی وجہ سے جی شادیاں جو ہے نا وہ خانہ آبادیاں اب کم خانہ بربادیوں کا مظاہرہ عموماً زیادہ کر جاتی ہیں کیونکہ ایک ہے لڑائی اس چیز کی کہ میاں بیوی بی کی میچل انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے مزاج میں نہیں بن رہا اور ایک لڑائی اس چیز پر ہے کہ وہ لائی کیا ہے نہ اس دیا کیا ہے ان دونوں لڑائیوں میں بہت فرق ہے میچوئل انڈرسٹینڈنگ میں مزاج کو بنانے میں کوئی قوم اپنا کردار ادا کرے گی لیکن لینے دینے میں تو لوگ گجے ہو جائیں گے مطلب, مطلب کہ یہ کچھ یہ رہے گا ہی نہیں یہ کہاں سے ہمارے اندر چیزیں سرحیت کر رہی ہیں یہ نہیں ضرور نہیں ایک بات چیزیں ہوں گی جو دوسری دوسرے مذاہب سے ہوئی ہوں گی صحیح ٹھیک ہے یا بات چیزیں ایسی ہوں گی جو مطلب کہ ٹی وی دیکھ کر لوگ سیکھے ہوں گے یعنی کہ ٹی وی پر ممکن ہے کہ ٹی وی پر چاہے فلموں میں یا ڈراموں میں یا کسی اور چیز میں مختلف قوموں کی یا آپ مسلم کمیونٹی میں ہی لے لیں کہ ایسی شادیاں دکھائی جاتی ہوں گی جنہوں نے اپنی خود ساختہ کو طریقے کار وضا کیے ہوئے ہوں گے جس پر انہوں نے کوئی شرح میں نہیں لی ہوگی اور انہوں نے کر لیا ہوگا اور یہ دیکھنے والوں کو بھلا لگ گیا ہوگا کہ یار جی یہ بھی ایک طریقے کا آ ہے مگر اس کے پیچھے کیا خرابی آتی جیسے چینی بھی اگر زیادہ کھا لو تو شوگر ہو جاتا ہے نا بھائی میٹھی چیز بھی بیماری لی آتی ہے تو ضرورت نہیں جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوگا تو عموما یہ سائیڈ افیکٹ آ جاتے ہوں گے اور ٹی وی کی وجہ سے میں سماتا ہوں ٹی وی ہے یا بھی سوشل میڈیا ہے یا مختلف ممالک کی یا مختلف قوموں کی یا مختلف مذاہب کی فلمیں ہوتی ہوں گی کہ جن میں شادی بیاہ کے طور طریقے رسم و رواج وہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے مطلب ہمارے مسلمانوں کے شادی اور رسم و رواج جو جناب یہ ہو تو فلاں ہو تو یہ رات تو فنا ہو تو یہ رات تو فلا ہو, ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہوں گی اور آ گئی ہیں اس کی تو اطلاعات ہیں جی تو اس کی وجہ سے بھی ہے اسلام نے شادی کا ہے کیا طریقے کار وضع کیا ہے کیا طریقے کار بیان کیا ہے بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے بہت سمپل ہے مطلب بالکل گواہ ہوتے ہیں وکیل ہوتا ہے اور لڑکے لڑکی کا ایجاب و قبول ہوتا ہے اور کچھ خاندان کے لوگ جمع ہوتے ہیں اس میں کھلانے پلانے جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو غصت یا پوزیشن دی ہے آپ اپنی خوشی سے اپنی چیزوں سے شرح تقاضے پورے کر کر بے پردگی سے بچ کر گناہوں سے بچ کر گانے باجوں سے فلمیں ڈراموں سے ناچنے گانے سے سب سے بچ بچا کر آپ اس کو مطلب کہ ایک اللہ کی رضا کے مطابق اس کو ڈھالتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں آپ کر کے شادی کرتے ہیں باپ اپنی بیٹی کو اگر کچھ خوشی سے کچھ دینا چاہتا ہے تو فبیحہ میں بتاتا چلوں کہ مہر مرد پر ہے ولیمہ مرد پر ہے مکان مرد پر ہے کپڑے اور کھانا پینا جو بھی ضرورت کی چیزیں ہیں برتنے کی چیزیں ہیں یہ سب مرد پر ہیں عورت پر کچھ بھی نہیں ہے آپ کیا فرماتے ہیں آج کل اگر کوئی اسلامی صحیح طریقے سے شادی کرنا چاہے تو کتنے لاکھ روپے میں ہو جائیں گے دستان لاکھ دس سال چلیں گے دیکھیں ہر وہ شادی جس میں لاکھوں بھی خرچ ہوں تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غیر شہری ہوئی ہے, ہے کیونکہ شادی کا ایک شادی پچاس ہزار میں ہوئی ہے ہو ठीक سکتا ठीक ہے کہ اس نے شریعت کی وہ نافرمانی کی ہو الامان والا فیس اور ایک شادی پچاس لاکھ میں ہوئی ہے ہو, یہ ضروری ہے کہ اس نے اللہ تعالی کی کوئی نافرمانی بھی کی ہو مدیدہ مدیدہ تو مدیدہ شا... دیکھیں قیمت پر یہ نہیں دیکھ سکتے ٹھیک ہے اب ایک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی پر ہی پچیس لاکھ کا سونا دے دیا اپنی بیٹی کو سے زیورات دے دیے پانچ دس لاکھ روپے کی اور چیزیں دے دی مثال دے رہا ہوں میں آپ کو کچھ خوشی اس کو اللہ تعالیٰ نے مست دی تھی تو کیا میں ایک دو اسلام بھائی کی بات مجھے پتا ہے کہ وہ بیٹی کو کچھ دینا نہیں دگڑا بولتا ہے میں نے جمع بیٹی کے لیے کیا ہے بھائی اللہ نے اتنا پیسہ دے میں اپنی بیٹی کو نہیں دوں تو کس دوں گا دوسرا اسلام پیدا اگر بیٹی کے لیے دینا تو بیٹی کے نام کے مزید بنا دینا بھائی اتنے پیسے سے دینے کی کیا ضرورت ہے वा। بیٹی جب تک یہ مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے گا تو ایسے بھی تو آپس میں سوسوالی بیٹھے ہیں نا جو آپس میں وہ بول رہے کہ میں دوں گا بول رہا نہیں دو کیا بات؟ ٹھیک ہے تو یہ نہیں ہوتا اگر شگے کے تقاضب لیکن ہمیں دیکھنا ہی ہوتا ہے کہ کون سی چیز معاشرے پر نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی ہے پھر میرے پاس ہے بہت تو میں دے رہا ہوں تو اب دوسروں پہ مگر نیگیٹو امپیکٹ ڈال رہی جی ہے اور پھر جتا کر دینا پھر ریاکاری اور نمود و نمائش اور شو آف ہونا یہ ساری چیزیں ایک ایک کر کے ہوتی ہیں لیکن ایک نارملی میں جیسے میں نے کہا نا کہ ایک شخص اگر شادی کرنا چاہتا ہے اس کو ڈیمانڈ کا فیس ڈیمانڈ کا سامنا نہ ہو نہ اچھا یہ بتائیے کہ لڑکا کیا اس کی ڈیمانڈ اس کی لڑکے کی ماں نہیں کہتی بیٹا تیری شادی ہو رہی تو مجھے کیا دے گا جی کہ اس کی بہنی نہیں کہتی کہ بھائی جان آپ ہمارے لیے کیا دیں گے بالکل اس کا بھائی, بھائی نہیں کہتا کیا جب بھائی کی شادی پہلے ہو چکی ہے تو اس کی بھا بھی نہیں ڈیمانڈ کرتی کہ میرے دیور کی شادی ہے مجھے کیا مل رہا ہے بلکل اب بلکل یہ بلکل صرف ان کو باٹتا ہے نہ تو بھی اس کو دو ڈھائی لاکھ روپے چاہیے ہوتا ہے حالائے الگ ہیں ابھی تو ایک نارمل فیملی سمپل شادی حال میں مطلب مجھے پتا چلا تھا ہوئی تھی تو ان کی شادیوں میں بھی تقریباً بیٹھیوں کی شادی وغیرہ پر دس پندرہ لاکھ روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں کسی نے دو پانچ لاکھ روپے میں شادی کی ہوگی کسی نے دو ڈھائی لاکھ روپے میں اس شادی کی ہو اسے کسی نے ہزاروں میں نپٹا لیا ہو کچھ نہیں کہہ سکتے اس کا میرا یہاں یہ ہے کہ شرعی تقاضے پورے کیے جائیں اخلاقیات کو مد نظر رکھا جائے اور وہ کام جو معاشرے میں خرابیاں پیدا کرتا ہو اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور البتہ سادگی کو اہمیت دینی چاہیے صلی بار بار؟ اللہ تعالیٰ سننا تھے سادگی سارے اخراجات مرد پر ہے تو بارات والے دن لڑکی والوں کو کھانا تو کھلانا چاہیے نا یہ سب ایک مطلب سمجھے کہ میں نے کیا کہا کہ بہت سارے عرف عادات اور طور طریقے وہ ہیں کہ وہ ضرور نہیں کہ ناجائز ہوں اس میں ناجائز فیکٹر نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے جزاک اللہ ایک کال ہے ابھی لے لیتے ہیں جاتے جاتے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد اقبال ضلع لوجنا سے بات کر رہا ہوں صاحب یہ ماشاء اللہ آپ کا مثالی معاشرہ اور جو شادی کے متعلق چل رہا ہے ماشاءاللہ مدینہ مدینہ چل رہا ہے تو اس میں صاحب الحمد للہ ہم نے آپس میں بہن بھائیوں نے مل کر کہ آگے آگے اس کو ختم کرنے کے لیے الحمد للہ آپ کی جو رسم ہے صاحب الحمدللہ آلحمد یہ ہم نے آگے اپنی نسل میں چلانے کی اس کو ختم کرنے کی ہم نے وہ کر دی ہے ان شاء اللہ بھات والی رسم ہماری اب نہیں چلے گی تو اس میں ہمارے کافی نقصان اور کافی معاملات یعنی کہ سامنے آ رہے ہیں جیسا کہ آپ بولے گئے مکہ ایسا اس میں جیسا آپ نے میت تو ہمارے یہاں اگر بیٹی کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے تو بیٹی والے بیٹی کے ماں باپ اس گھر والوں کو اس کا کھانا وغیرہ سب دے دے وغیرہ جو بھی ہے وہ خرچہ سب وہ اٹھاتے ہیں اگر وہ نہ دے تو پھر اس بارے میں بھی باتیں بنتی ہیں اس بارے میں بھی پہلے تو میں آپ کو آپ کا شکریہ ادا کروں کہ آپ نے ہماری بات کو اہمیت دی اور آپ نے مل کر کوئی طریقے کار جو کہ بلا وجہ ہو اس کو ختم کرنے کا آپ نے عزم کیا ارادہ کیا اللہ آپ کو کامیابی بھی نصیب فرمائے دیکھیں مطلب کہ میت والے گھر پر کچھ بھی نہیں ہے کیوں اس میت والے گھر پر بوش ڈال رہے ہیں جا اس کے گھر سے اگر بیٹی گئی ہے تو اس کا کیا قصور ہے کہ وہ اس گھر کی بیٹی ہے مہربانی کریں ایسا نہ کریں اس سالے ثواب کے لیے کھلائیں یعنی جس کا انتقال ہو گیا اس کا کھانا بنا کر آپ مستحق طلبہ کو دے دیں مطلب کہ میری ماں کا انتقال ہوا تھا الحمدللہ میرے گھر کے اندر ہمیں سے کوئی چیز نہیں کی تھی کوئی چیز نہیں کی تھی اور میری ماں کے سارے ثواب کے لیے مجھے یاد ہے میں جامت المدینہ میں کھانا کھلایا تھا ترکیب آپ کی اس کے لیے کہہ رہا ہوں ترغیب کے لیے کہہ رہا ہوں کہ میری ماں کا انتقال ہوا تھا الحمدللہ نہیں کیا تھا وہی گھر کے اندر جو بیٹھے تھے جو گھر کے اندر جو ایک خاندان کے جو لوگ جمع ہوتے ہیں جو, جو ایک شریک کام تھے ان کے معلومات لینے کے بعد تو یہ ہوا تھا اور اس کو برسوں گزر گئے تو آپ بھی اگر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی اللہ تعالیٰ نے گرانشورہ کی والدہ ماجدہ کی بلا حساب بخش و مقصد فرمائے